مشرعمور محدہ توحا و کل محدت و کلال فن زکم ام اما بعد شاء انشاءاللہ بھی عقیدے کے درس ہوگا اور جیسا کہ یہ سلسلہ کئی مہینے سے جاری ہے بتایا گیا کہ آج کے درس میں ایک اہم موضوع کے متعلق بات کریں گے اور یہ موضوع شفات ہے شفات کے بارے میں سفارش کے بارے میں قیامت کے دن کس کے لیے سفارش کیا جائے گا اور کون شفاعت کے مستحق ہے اور شفات کے اقسام کیا ہے اور اسی میں بھی دنیا میں جو شفاعت کیا جاتا ہے اس میں کون سے جائز ہے اور کون سے جائز نہیں ہے پچھلے تقریباً قیامت کے متعلق جو سلسلہ پچھلے درس, درس میں ختم ہوا اس سے پہلے الحمدللہ بہت سارے دروس کیے گئے اور پچھلے جنت اور جہنم کے متعلق پچھلے تین اہم پچھلے تین درس میں اسی کے متعلق بات ہوئی تھی آج کی انشاءاللہ کیونکہ یہ بھی قیامت سے اس کا تعلق ہے تو اس ان انشاءاللہ سفارش اور شفاعت کے بارے میں بات کریں گے شفاعت کے معنی کیا ہے شفاعت کے اقسام کیا ہے دنیا میں شفاعت کیا ہے کس طرح ہوں گے اور آخرت میں شفاعت کس طرح ہوتی ہیں اور شفاعت کی شروط کیا ہے اور کون سے وہ امال ہے جس کی وجہ سے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہوتا ہے اور انشاءاللہ اسی کے دار و مد اسی موضوع پہ انشاءاللہ ساری باتیں ہوں گے سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ شفاعت کے کی معنی کیا ہے شفاعت یہ عربی لفظ ہے اور شفاعت کے مطلب شفا طلب کرنا شفاعت انسان ہم لوگ جیسا کہ بات کرتے کہ شفاعت شفا اور وطر عربی میں جفت کو کہتے ہیں جو دو ہوتا ہے یا چار ہوتا ہے یا چھ ہوتا ہے اس کو شفا کہتے ہیں اور جو طاق تعداد میں ہوتا ہے اس کو اتر کہتے ہیں یا اس کو فرد کہتے ہیں تو اس لیے شفاعت کے مطلب اسی لیے شفاعت ہوا کیونکہ انسان جب اکیلا ہوتا ہے یا پریشان رہتا ہے تو کسی کا مدد ڈھونڈتا ہے کسی کے بارے میں وہ کسی کو ڈھونڈتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ دے اور اس کی پریشانی دور کرے یہی اصل شفاعت کے معنی ہے ورنہ شرعی معنی یہ ہے علماء کہتے ہیں ہوا سؤال التجاؤز کہ انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے گناہ یا کوئی اور کام تو انسان کسی سے مطالبہ کرتا ہے یا کسی کی سفارش ڈھونڈتا ہے تاکہ یہ غلطی تلافی کی جائے اور اس کے لیے معاف کیا جائے یہی شفاعت کے معنی ہے شفاعت حق ہے قرآن نے شفات کو ثابت کی ہے اور حدیثوں میں اس کو ثبوت ہے اللہ سبان تعینہ فرماتے ہیں کلّہ شفاط جمیا کہ تمام قسم کی شفات اللہ سبحان ہو تعالیٰ ہی کے لیے ہے یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس لیے شفات پر ایمان لانا چاہیے کہ قیامت کی دن شفات ہوگی سفارش کیا جائے گا جنت و جہنم سے پہلے جنت و جہنم جانے کے بعد بھی اور ارد مکشر میں بھی اور حساب کے دوران بھی یہ شفات کیا جائے گا اس میں اگر کوئی انسان انکار کرتا ہے کہ نہیں کوئی بھی کسی کے سفارش نہیں کرے گا تو وہ سمجھو قرآن کو جھکلاتا ہے کیونکہ قرآن میں کئی جگہ اس چیز کو اللہ سبحانہ و ثابت کر دی اسی لیے انسان کے لیے جائز نہیں کہ اس کو انکار کرے ہاں اگر انکار کیا جائے تو کچھ لوگوں کے متعلق یا کچھ صورت کے متعلق انکار کیا جاتا ہے لیکن اصل صفت اور اصل یہ عمل موجود ہے اور کچھ خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے ہر ایک سفارش نہیں کر پائے گا نہ ہر ایک شفاعت کر سکتا ہے دنیا میں اگر دیکھا جائے تو شفاعت دو قسم ہے شفاہت دو قسم ہیں ایک دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں ہے یہاں جو اکثر بات کریں گے وہ آخرت کے متعلق دنیا میں بھی دنیا میں بھی انسان شفات کر سکتا ہے یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں سفارش کر سکتا ہے ایک مسلمان اپنے بھائی سے یہ شفاعت طلب کر سکتا ہے مدد طلب کر سکتا ہے سفارش طلب کر سکتا ہے تو دنیا میں سفارش دو قسم ہے بتایا گیا سفارش عموماً دو قسم ہے ایک دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں ہے اور دنیا کے جو سفارش ہے وہ بھی دو قسم ہے ایک جائز ہے اور ایک غیر یعنی حرام جائز نہیں ہے دنیا میں جو سفارش جائز ہے اس کے علماء کہتے ہیں اس کے کئی صورت ایک دو صورت دو اہم صورت ہے یا دو اہم شرط ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اگر خیر کام میں ہو اگر خیر کام میں ہو تو انسان اپنے مسلمان بھائی سے سفارش طلب کر سکتا ہے اور ایک مسلمان اپنے بھائی کی سفارش کر سکتا ہے مثال کے طور پر ایک انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہے بیمار ہو یا اس کے معاملات کسی اور سے پھسی ہوئی جیسا کہ کوئی معاملات لین دین کے مسائل ہو یا کسی اور مسئلہ ہو تو انسان جیسے کہ پریشان ہوتا ہے تو کسی اپنے مسلمان بھائی کو لے کر اسی کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کے سمجھوتا کرے تو یہ اچھی بات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی سفارش کے حکم دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشفا تو یہ حضرت معاویت سے ثابت ہے اور یہ نسائی میں ہے اور حضرت ابو حریرہ جو ابو نہیں حضرت ابو ابو مسل شاعری سے ثابت ہے جو بخاری میں ہے اور مسلم اللہ کے رسول فرد عشفرو اور اسی حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور اللہ کے رسول جب مجلس میں بیٹھتے تھے اور کچھ باتیں یعنی کچھ سفارش کروانے کے لیے آتا تھا تو اللہ کے رسول پھر کہتے تھے تو الجرو کہ تم لوگ بھی سفارش کیا کرو تم لوگ کو ثوام ملے گا اور قرآن کے آئے ہے اللہ فرماتے حسن نَصِيبٌ کل کہ اگر کوئی انسان اچھی سفارش کرتا ہے یعنی خیر کام میں تو اس کے لیے ایک حصہ اس میں دیا جاتا ہے حصہ بھی اس کو حاصل ہوتا ہے تو خیر کاموں میں سفارش کرنا چاہیے اور غلط کاموں میں سفارش کرنا حرام ہے ایک انسان جیسا کہ غلط کام کرنے کے لیے کوئی کسی کو واسطہ لگاتا ہے تاکہ وہ کسی کا حق مار لے یا رشوت لے لے جیسا کہ ہوتا ہے کسان کسی کے زمین اپنے زبردستی اپنے نام سے کر لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس واسطہ ہے تو پیسہ دے کر کسی کو واسطہ لگا کے اپنے وہ چیز حرام چیز جو اس کے حق میں نہیں ہے وہ اپنے نام سے کر لیتا ہے اور یہ بہت ہی موجود ہے اور یہ قسم میں مدد کرنا غلط ہے اللہ فرماتے ہیں وہ آتن یہ کل نہ اور جو بری اشفاط کرتا ہے یعنی غلط طریقے سے تو کو بھی اسے گناہ سے اس کو بھی حاصل ہوتا ہے اور اللہ کے رسول اللہ فرماتے و تعاون بر اور خیر کے کاموں میں تعاون کرو اولا تعاون اور گناہ اور عدوان تعدی میں تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مدد مت کیا کرو تو پہلے شرط یہ ہے کہ جائز کہ وہ خیر ہو اور غیر جائز جو شر میں ہوتا ہے دوسرا شرط یہ ہے کہ جائز کے لیے یہ شرط ہے کہ اس حق یعنی اس سے انسان کسی سے اگر سفارش کرنا چاہتا کروانا چاہتا ہے تو اس کے حدود قدرت کے ماتحت ہونا چاہیے یعنی جو قدرت ہے اسی, اسی کے دائرے میں ہونا چاہیے لیکن انسان کسی اپنے مسلمان بھائی سے ایسے کام سے ایسے کام میں سفارش کرواتا ہے جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو یہ غلط ہے اور آج کل جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ کوئی انسان کسی کے پاس کسی بابا کے پاس جاتا ہے یا کسی ولی کے پاس جو جھوٹے ہوتے ہیں اور کہتے میرے اولاد نہیں ہے تو سفارش سے کرواتا ہے کہ اولاد ہو جائے یا کوئی کسی سے بابا کے سامنے وہ سفارش کرواتا ہے تاکہ وہ اس کو اولاد دے یا اس کو فلاق کا تقدیر کے بعد بتا دے تو یہ غاز جائز نہیں ہے اور اس کو کہتے ہیں صفحش... یعنی اگر انسان اس طلب کر... اس طرح طلب, طلب کرتا ہے تو یہ غیر جائز ہے اور اگر انسان خدو قدرت میں طلب کرتا تو یہ جائز ہے اور انسان ایک دوسرے کی مدد کرے تو یہ خیر میں ہے دو شرط ہے کہ وہ خیر کام میں ہو اور وہ خدود استطاعات پہ ہو اور اگر انسان شرم میں طلب کرتا ہے دنیا کے سفارش کے متعلق ہے یہ بات اگر انسان دنیا میں کوئی کسی سے سفارش کرواتا ہے اور غلط کام ہے یا اس کے استطاعت نہیں ہے کیونکہ یہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے تو اس میں مدب طلب کرنا جائز نہیں ہے اسی لیے انسان جب بھی کسی سے سفارش کروائے تو دیکھ لے کہ بھئی وہ کر سکتا ہے کہ نہیں اور خاص کر عقیدے کی جس کے تعلق ہوتا ہے آج کل اکثر مسلمان اسی میں مبتلا ہیں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا اولاد نہیں ہوتے ہیں یا شادی نہیں ہوتی ہے یا کوئی اور مصیبت آتی تو انسان کیا کرتا ہے انسان سوچتا ہے کہ چلو کسی پیر کے سامنے یا کسی جادو کے سامنے یا کسی ولی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے اور اپنے حاجات پوری کروا لیں کیونکہ یہ ہم سفارش کروائیں گے ہم اسے پیسہ دیں گے تو اللہ کے یہاں سفارش کرے گا اور یہ چیزیں ہمیں مل جائیں گی حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اللہ سبحان ہو تعالی اس چیز کو انکار کرتے ہیں جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں کیا ہے یہ کافر لوگ اس طرح کرتے تھے اور کرنے کے بعد کیا کہتے تھے ہاں اللہ کہ یہی معبودات یہ قیامت کے دن ہم لوگ کے لیے سفارش کریں گے اللہ کے نزدیک اور اللہ فرماتے ہیں تما تمپا شافرین یہ کافر لوگ کتنا بھی اس طرح واسطہ گھر لگاتے ہیں تو قیامت کے دن یہ شفا کرنے والے جو لوگ امید رکھتے کہ کریں گے یہ لوگ کبھی سفارش نہیں کر پائیں گے نہ مدد کر سکتے ہیں کیونکہ وہ حب باطل ہیں اور اس جب بھی سفارش کروائے تو صحیح طریقے سے کرے جس طرح ذکر کیا گیا ہے ابا یہ دیکھتی آخرت میں آخرت کے مسائل اور آخرت میں سفارش کس طرح ہوگی آخرت میں جو سفارش ہے وہ تقریباً پانچ چھ اقسام ہیں چھ اقسام ہیں اور الگ الگ حالات ہیں اور سب قرآن اور سنت میں اس کے دلیل ہیں سب سے پہلے اس میں تقریباً اگر تقسیم کریں تو تین قسم ہیں ایک قسم اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسوم کے لیے خاص ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ شفاعت ملے گی وہی صرف اپنے امت کے لیے کریں گے اور دوسرے قسم کی شفات اور یہ پہلے قسم میں تیل اس میں اس کے تحت تین قسم آتے ہیں اور دوسرے قسم جو اللہ کے رسول کے لیے خاص نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کے لیے بھی ہے تمام امبیا کے لیے صالحین متقین اور فرشتوں کے لیے ہے اور اس کے تحت تقریباً دو قسم آتے ہیں اور پھر آخری قسم جو اعمال صالحہ انسان کی جو نیکی ہوتی ہے انسان جو نیکی کرتا ہے یہ نیکیاں انسان کے حق میں سفارش کریں گے اور یہ اس کی قسم اس کے تحت تقریباً ایک یا دو قسم ہے آئیے دیکھتے تفصیل کیا ہے تو سب سے پہلے قسم پتا کہ شفا الخاصہ خاص صفات اور خاص صفحات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے اور اس کے تحت تین قسم ہے سب سے پہلے قسم یہ ہے جس کو علماء کہتے شفاعت العما شفاعت العما جو سب سے عظیم شفاعت ہے عظیم شفاعت اور یہ بتایا گیا تقریبا قیامت کے متعلق جب ارد محشر کے بارے میں بات ہوئی تھی تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بتایا گیا کہ عرض محشر میں جب لوگ کھڑے ہوں گے اور لوگ پریشان ہو جائیں گے انتظار کریں گے کہ اللہ سبحان تعالی حساب کتاب کب شروع کریں گے تو مدت بہت ہی لمبی ہو جائے گی بلکہ کچھ حدیث میں آتا ہے تقریبا اس کے مقدار پچاس ہزار سال کے مقدار ہے تو لوگ تنگ ہو کے آئیں گے اپنے رسولوں کے پاس آئیں گے ہر ایک انسان اپنے رسول کے پاس آئے گا شروع حضرت آدم سے لے کر تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آئیں گے تو کوئی نہیں کر پائے گا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کو مقام محمود کہتے ہیں اس میں کئی حدیثیں ہیں میں مختصر والے حدیث ذکر کرتا ہوں حضرت جابر نہیں حضرت انسبن مالک کے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مات قیامت کے روز لوگ اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے ہمیں اپنے رب کے حضور سفارش کروانی چاہیے کیونکہ لمبی مدت ہوگی انتظار کرتے کرتے لوگ تھک جائیں گے روئیں گے پریشان ہوں گے کہ مدت بڑھ جگ بڑھ گئے انتظار کریں گے کب اللہ فیصلہ کریں گے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں اپنے رب کے حضور سفارش کروانی چاہیے تاکہ وہ ہمیں اس جگہ یعنی محشر سے محشر کی تکلیف سے نجات دے چنان سے لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اپنے روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کرے آج ہمارے رب کے حضور ہمارے لیے سفارش کر دیں یہ حضرت آدم کسے التجا کریں گے کہ آپ ہمت کر کے اللہ سے سفارش کرو تاکہ کم سے کم حساب کی کتاب شروع ہو جائے تو اللہ کے رسول ہیں آدم کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں اور اپنی غلطی یاد کر کے نادم ہوں گے اور غلطی یہاں اس روایت میں نہیں ہے لیکن حضرت ابو کے روایت میں ہے کہ وہ ذکر کریں گے کہ وہ زرخ سے اللہ سبحانہ خان و ہم نے ہم, سے ہم, ہم کو روکا تھا لیکن میری غلطی تھی کہ میں اس سے کھا لیے تو بہرحال وہ غلطی ذکر کریں گے پھر وہ یہ کہیں گے آدم کہیں گے کہ تم لوگ نوخ کے پاس جاؤ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے سب سے پہلے رسول ہیں لوگ حضرت نوخ کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ کہیں گے آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا اور اپنی غلطی یاد کر کے نادم ہوں گے یہاں غلطی ذکر نہیں کی گئی ہے لیکن دوسرے حدیث میں روایت میں ہے کہ حضرت آدم حضرت نوح یہی غلطی ذکر کریں گے کہتے کہ میں جلد میں اپنے قوم پر بہت زیادہ میں نے بدوا دی ہے حالانکہ وہ غلطی نہیں تھی لیکن قیامت کے دن یہ اللہ کے غضب دیکھ کر سب لوگ دل جائیں گے اس روایت میں آتا ہے کہ ہر نبی کہتا ہے کہ آج اللہ اتنا غصے میں ہے کہ آج یا اس سے آج کے دن یعنی اس آج کے دن سے پہلے یا اس کے بعد کبھی اس طرح غصے نہیں ہوں گے اور سب ڈرے رہیں گے سب اپنے اپنے کوتاہی ذکر کریں گے حالانکہ اگر گوتاہی بھی نہیں ہے لیکن ان کے دل میں یہ بیٹھ جائے گا کہ اللہ یہ غلط کام ہے تو اسی لیے حضرت نوح نے اپنے قوم کو بہت ہی بدو دی ہے قرآن نے نقل کی ہے حالانکہ وہ غلط نہیں تھا لیکن اس دن احساس کریں گے کہ میں نے غلطی کی ہے اور یہ ذکر کریں گے پھر کہیں گے حضرت نوح کہیں گے کہ تم لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ انہیں اللہ نے اپنا دوست یعنی خلیل بنایا ہے لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا وہ بھی اپنی غلطی پر نادم ہوں گے اور بتائے دوسری بات میں آتا ہے کہ نادم کہیں گے کہ ہم نے تین بار جھوٹ بنے بولی ہے حالانکہ وہ جھوٹ نہیں ہے وہ توریا ہے یہ خجت کام کرنے کے لیے کچھ باتیں کی ہیں لیکن کچھ دن وہ احساس کریں گے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ گے والسلام یعنی وہ لوگ لوگ آئیں گے اور اس طرح وہ کہیں گے پھر وہ کہیں گے جاؤ کہ تم لوگ حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کے پاس جاؤ انہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں براہ راست کلام سے نوازا لوگ حضرت موسی کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ آج میں تمہارے کسی کام کے نہیں آ سکتا اور اپنے گناہ ذکر کریں گے وہ جو دوسری روایت میں ہے کہیں گے کہ میں نے کسی بندے کو قتل کر دیا حالانکہ مجھے حکم نہیں دیا گیا قتل کرنے کے بتایا کہ, کہ یہ حضرت حضرت موسیٰ علیہ کی غلطی اس میں دئی تھی کیونکہ حضرت موسی جان بوجھ کے اس کو قتل کرنے کے ارادہ نہیں کی اور اس وقت میں نہیں تھے اور اگر ارادن قتل کرتے تو کہیں گے یہ غلطی بڑی بڑا جرم ہے لیکن چونکہ اس نے مارنے کے صرف یعنی وہ ہٹانے کے یا اس کو ہلکا سے مارنے کی یہ نیت کی تھی لیکن وہ بندہ کمزور تھا تو وہ فوراً ہی مر گئے تو اس لیے یہ قتل خطا کو کہتے ہیں اور اس کے حق میں یہ بڑا جرم نہیں تھا بہرحال وہ لوگ کہیں گے کہ تم لوگ حاضر حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ لوگ حضرت عیسی کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا اور کوئی گناہ نہیں ذکر کریں گے تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں پھر لوگ اللہ کے رسول فرماتے پھر لوگ میرے پاس آئیں گے میں اللہ تعالیٰ سے باریابی کی اجازت طلب کروں گا اور جیسے ہی اپنے رب کو دیکھوں گا سجدے میں گر پڑوں گا اللہ تعالیٰ جتنی مدت تک چاہے گا مجھے سردے میں پڑا رہنے دے گا پھر کہاں جائے گا سر اٹھاؤ سوال کرو دیے جاؤ گے بات کرو سنی جائے گی سفارش کرو قبول کی جائے گی پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور پھر اپنے رب کی وہ حمد وسنا کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا اس وقت سکھائے گا مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ میں کیا کہوں گا میں اللہ تعالیٰ کے حضور لوگوں کے لیے سفارش کروں گا یہ بخاری مسلم کی روایت تو اس سفارش رہا کریں گے پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی آئیں گے اور حساب کتاب شروع ہوگا جیسا کہ یہ شروع میں ارض محشر کے مسائل ذکر کیا گیا ہے اسی کو یہ سفاط عظما ہے اور یہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اللہ کی اجازت کے بعد اور اللہ کے رسول اسی کو مقام محمود کہتے ہیں علماء میں اختلاف ہوا کہ مقام محمود کے درجہ کون سے۔ لیکن صحیح یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیث میں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول جیسا کہ اللہ کے رسول یہ پر پڑھی آیت جو سورہ بنی اسرائیل میں رب کا مقام محمودہ۔ اللہ کے رسول نے کہا مقام محمود یہ شفاعت ہے تو شفاعت ہی یہی جو اس دن کریں گے اسی کو شفاعت مقام محمود کہتے ہیں اسی لیے ہم لوگ اذان کے وقت کیا دعا کرتے ہیں اللہ اللہ کے رسول فرماتے اگر کوئی اذان سنتا ہے پھر یہ کہتا ہے اللہ مربا پھر دعا کرتا آتی محمدن اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرو کیا عطا کرنا ہے الوسیلہ وسیلہ بتایا گیا پچھلے درس میں دو درس پہلے کہ یہ جنت میں جنت کے سب سے اعلی رتبہ ہے اور یہ صرف اللہ کے رسول کو ملے گا اسی کے نیچے جنت الفردوس ہے یا جنت اس کے رطبت الگ ہے اور جنت الفردوس تمام مومینوں کے لیے ہے اور وسیلہ خاص اللہ کے رسول کے لیے ہے مقاما محمودا اللہ مقام محمود عطا کر یا اس میں بھیجو اللہ تو نے وعدہ کیا ہے قرآن نے وعدہ کیا تو اللہ کے رسول فرمت ہے اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو میرے سفارش کا حقدار بن جاتا ہے تو اس لیے سان ہر آزان کے بعد یہ پڑھے اور یہ مقام محمود کی دعا کرے اور مقام محمود بتایا گیا ہے ہییفارش جو اللہ جو جس کو شفاعت عظمہ کہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ کے لیے نہیں کریں گے تمام, لوگوں کے لئے تمام انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے اللہ کے رسول کریں گے تو پھر اللہ اللہ سلحان و آئیں گے اور سفارش کریں گے اللہ سخان آئیں گے اور حساب کتاب شروع ہوگا پھر اس کے بعد حساب کتاب کے دوران بھی اور مکمل ہونے کے بعد اس میں بھی دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو یہ پہلی سفارش ہے پہلے قسم کی شفاعت ہے جو اللہ کے رسول کی لخاص ہے دوسرے قسم علماء کہتے ہیں الجنہ. کہ اللہ کے دوسری بار کریں گے جنت میں داخل ہونے کے لیے کیونکہ جیسا کہ بتایا گیا ارد محشر میں کہ اللہ سبحانہ و جب حساب کتاب کریں گے بہت ہی سال تک بہت ہی دن تک یہ حساب کتاب چالو رہے گا اور جاری رہے گا پھر اس کے بعد جب لوگ جنتی لوگ فیصلہ کیا جائے گا کون جنتی ہیں اور کون جہنمی ہے تو فورن جنتی لوگ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ انتظار کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے دوبارہ لمبے سجدہ کریں گے پھر اللہ دوبارہ کہیں گے کہ سر اٹھاؤ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ جنت لو کو جنت میں داخل کرو تو یہ دوسرے اتبا جیسا کہ حدیث میں ہے اور خاص کر سب سے پہلے اللہ کا رسول کس کو جنت میں داخل کریں گے وہ ستر ہزار لوگ جو بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے ستر ہزار جیسا کہ بتایا گیا پہلے دروس میں کہ ستر ہزار لوگ ہیں اس طرح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ لوگ جنت میں بنا حساب کتاب کے داخل ہوں گے اور یہ حدیث مشہور ہے اور اس کے بعد جو حساب کتاب جنوں کے کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد داخل ہوں گے یہ حدیث ابو خرانہ سے ثابت ہے حدیث لمبی ہے لیکن یہ مختصر جو آخری میں وہی پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چلوں گا یعنی سفارش کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے آؤں گا یہ دوسرے شفاعت ہے اور اپنے رب ال و جل کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حمد و سنہ کے وہ کلمات سکھائیں گے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں سکھائے پھر کہا جائے گا سجدہ اللہ کا رسول جب کریں گے اس کے بعد اللہ کہیں گے اے محمد اپنا سر اٹھاؤ سوال کرو دیے جاؤ گے سفارش کرو قبول کی جائے گی چنانچہ میں اپنے سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت, میری امت اللہ کے رسول اپنے امت کے لیے پریشان رہیں گے اللہ میری امت میں امت یعنی جہنم میں کیوں چلے گئے اور کچھ جہنم محمت لے جاؤ کچھ جنت میں لے جاؤ تو اللہ کے رسول فرماتے کہا جائے گا اے محمد اپنی امت میں سے ان لوگوں کو باب ایمن داہنے طرف دروازہ ہے باب آئمن سے جنت میں داخل کرو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ارے سب سے پہلے وہی لوگ داخل ہوں گے جن پر کتاب حساب کتاب نہیں اور وہ لوگ باقی دروازوں سے جنت میں داخل ہونے والوں کے ساتھ بھی شریک یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور ایک حدیث آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا جنت کے دروازہ میں ہی کھٹکھٹاؤں گا فرشتہ جو دروازے کے خازن ہیں وہ کہے گا آپ کون ہو تو میں کہوں گا محمد تو کہیں گے بک کہ لا افتح اب احد اقبلت خازن کہے گا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں تو چنا چل کے رسول سلم جائیں گے اور ان کے امت والے داخل ہوں گے باقی اور, با اور تمام انبیاء کی امت بعد میں اللہ کے رسول صحیح وسلم کی امت کے بعد ہی داخل ہوں گے تو یہ دوسرے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تاکہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور یہ خاص اللہ کے رسول کے لیے باقی امتی والے وہ لوگ کوئی نبی سفارش نہیں کریں گے جنت میں جانے کے لیے سب ڈرے رہیں گے اور کسی کے گے کی ہمت نہیں ہوگی اللہ کے رسول جب کریں گے تو پہلی امت جائے گی پھر اس کے بعد باقی امتیں اس کے بعد ترتیب کے حساب سے جس طرح اللہ چاہیں گے اس طرح لوگ داخل ہوں گے یہ دو ہوں گے تیسرے جو سفارش ہے جو اللہ کے رسول تیسرے قسم جو اللہ کے رسول کے لیے بھی خاص ہے وہ کیا ہے شفا تو ابی طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں میں سے جو مشرک ہے دیکھے جہنم میں بتایا گیا کہ کتنا لوگ ہے دو قسم کے لوگ ہیں کچھ لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے لیکن توحید والے ہیں ایمان والے ہیں لوگ جنت جہنم سے نکل کے جنت میں ضرور جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء آئیں گے اور کچھ لوگ جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوں گے اور کبھی جنت سے جہنم سے نہیں نکل پائیں گے بتائے گا کہ یہ جو جہنمی جو مشرک ہے وہ کبھی بھی کسی نبی یا کسی ولی کی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ اس کے لیے سفارش کرے لیکن ایک ہی انسان کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ اس کے لیے سفارش کیا جائے اور لیکن پھر بھی سفارش اللہ کے رسول جب کریں گے اس کے لیے تو وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے لیکن جہنم کے عذاب اس پر تختیف کیا جائے گا تو تیسرے قسم جو خاص اللہ کے رسول کے لیے ہیں کہتے علما شفاط ابھی طالب اللہ کے رسول ساسنم کس کے لیے سفارش کریں گے اپنے چچا ابو طالب کے لیے اور بتایا گیا پچھلے دروس میں کہ ابو طالب جہنمی ہیں جہنم کے مستحق ہے اور جنت جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے آج کل ہم لوگ کے جو لوگ گاتے نہیں ابو طالب جنتی ہے اس میں بہت سارے حدیث اللہ کے رسول نے ثابت کر دی کہ مسائل کیا گیا ہے سب سے کم عذاب پانے والے کون ہیں ابو طالب ہے اللہ کے رسول وسلم کے پاس آئے حدیث ماتا عباس اللہ کے رسول کے چچے آئے تو اپنے بڑے بھائی کے بارے پوچھنے پوچھنے کہ اللہ کے رسول ابو طالب تو آپ کی حمایت کرتے تھے مدینے مکے میں تو کیا آپ اس کے کچھ یعنی آپ کچھ اس کے فائدہ پہنچاؤ گے تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں ہا یعنی میں سفارش کروں گا اس کے لیے اور اگر میں نہ ہوتا لکانا فی الویر فی الویر فی الویر من النار کہ اگر ہم نہ ہوتے تو جہنم کے ادنا حصے میں ہوتا لیکن ابھی کہاں ہوگا فی ضحباح من منف اللہ کے رسول فرماتی حفیظ ابو سعید خدری کا حدیث ہے شفاطی امید ہے کہ میری سفارش سے قیامت کے روز اس فائدہ ہوگا اور وہ ہلکی آگ میں رکھا جائے گا اور ہلکی آگ یعنی گرم پانی یا اس کو گرم جوتا پہنایا جائے گا یا کچھ رواج میں آتا کہ اس کے نیچے یعنی ایندھن نیچے رکھا جائے گا جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہو رہا ہوگا اور یہ مسلم کے رواج اور کچھ بخاری میں ہے اور حدیث صحیح تو سب سے کم عذاب پانے والے کون ہیں ابو طالب حالانکہ بتایا گیا ہے پچھلے دردوس میں کہ اگر اللہ اگر چاہتے اور حقیقت میں اگر وہ اس کا عذاب حاصل ہونا چاہیے تو وہ سب سے زیادہ پوری جہان میں اس کو آزام ملنا چاہیے بتا گیا کیوں کیونکہ اس کے دل بہت ہی سخت تھا ابو طالب کتنا اللہ کے رسول سلم کی مدد کی ہے لیکن اسی کے گھر میں قرآن نازل ہوتا تھا اسی کے گھر میں اللہ کے رسول کے حالت دیکھتے تھے ہمت دیکھتے تھے اللہ کے رسول سلم کی پریشانی دیکھتے تھے پھر بھی اس کے دل اتنا ہی مضبوط تھا کہتے علماء کہ اگر پتھر ہوتا اللہ کے رسول کے حالت دے کر پتھر اللہ کے رسول کے دے کر رونے لگتا تھا کبھی کبھار معجزہ کے طور پر اور ہر ایک انسان اللہ کے رسول کی ہمت اور محنت دے کر انسان طرز کھاتا تھا لیکن یہ بندہ اللہ کے رسول کے قریب ہوتے ہیں یہ صرف اللہ رسول کے رسول کی خدمت خاندانی کی وجہ سے کی ہے نہ کہ اللہ کے محبت کے لیے یا دین کے محبت کے لیے اسی لیے آخری وقت تک وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر اللہ کے رسول کے فراش المود تک آئے کہ تم لا اللہ بس کہو میں تمہاری سفارش کروں گا یعنی جنت جانے کے بس اتنا کہہ دو کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کہیں گے اور آخری تک اسی پہ مرے اللہ کے رسول صلی اللہ علم پر منائے اگر میں نہ ہوتا یعنی میں سفارش نہیں کرتا تو وہ جانب کے سب سے نیچے حصے والے میں چلے جاتا اور سب سے زیادہ عذاب پاتے تو یہ اللہ کے رسول سلم کی تیسری شفات یہ ہے کہ اللہ کے رسول سلم ابو طالب کے لیے کریں گے اور ابو طالب کے علاوہ کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں آتا کوئی کہے گا نا ابو تبو کو بھی تخلیق کریں گے جیسا کہ مول دن تو آنے والا ہے کہیں گے کیونکہ وہ اپنے طیبہ اپنی لونڈی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا حکم دی ہے صرف اس کے عذاب کم کیا جاتا ہے فلدین ہر سموار کو کہیں گے اس کے ثبوت نہیں ہے تو اسی لیے صرف وہی ابو طالب کی تخلیق کیا جاتا ہے اور لیکن مکمل عذاب سے نہیں نکلے گا تو یہ تین قسم ہوا چوتھی قسم بتائے کہ یہ تینوں صرف اللہ کے رسول کے لیے اب آئیے دیکھتے ہیں وہ قسم ذکر کریں جو شفاط عامہ جس کو علامہ کہتے ہیں شفات عامہ جو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص نہیں ہے بلکہ یہ شپاط اللہ کے رسول بھی کریں گے تمام امبیا بھی کریں گے اور صالح لوگ شہید لوگ اور پرشتے بھی کریں گے یعنی صرف خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے اور یہ چوتھے قسم کی شفاح ہے شفاط الہ کبا کبیرہ گناہ کرنے والے جو لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو وہ لوگ سفارش کریں گے تاکہ ان لوگ کو جہنم سے نکالا جائے یعنی بتایا گیا کہ بہت سے مسلمان لوگ نماز روزہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن کباڑ میں پڑے رہتے ہیں شرک نہیں کرتے ہیں شرک کرنے والے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے جیسا کہ دلیل آئے گی چاہے وہ کتنا بھی نماز پڑھے لیکن جو شرک نہیں کرتے ہیں گنہگار ہوتے ہیں کبیرہ گنا کرتے ہیں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے پھر اللہ سلحان کو نکالیں گے کون سفارش کرے گا کئی لوگ اس میں بتایا گیا سب سے پہلے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے حدیث عمران حسین کے حدیث ہیں شفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگ محمد وسلم کی سفارش سے آگ سے نکل جائیں گے اور جنت میں داخل کیا جائیں گے مسم الجہن ان کے نام جہنمی رکھا جائے گا جہنمی ان لوگ کو کہا جائے گا جہن طنز کے طور پر نہیں لیکن پھر بھی اللہ اس لوگ کو یاد دلانا چاہتے تھے کہ تم لوگ کو جہنم سے نکالا گئے اور تم لوگ جہن جنت میں آ یعنی ان کو یاد دلانے کے لیے تاکہ اللہ کی نعمت یاد رہے اور یہ نام ان لوگ کو پڑ پڑے گا لوگ ان کو بھی جہنمی کہیں گے حالانکہ وہ لوگ جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گے اللہ کے رسول علیہ وسلم سب سے پہلے کریں گے اور اس میں تفصیل اللہ کے رسول سا سرم دیکھیے کس طرح اپنی امت کے لیے پریشان ہوتے ہیں ہم لوگ آج اللہ کے رسول کے اہمیت سنت کے اہمیت نہیں دیتے ہیں صحیح دعوی تو کرتے ہیں سب لوگ کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے لیکن اللہ کے رسول کے سنت کی پابندی کون کرتا ہے جب کسی سے کہو کہ اللہ کے رسول اس طرح نواب پڑھتے تھے تو چڑھ جاتا ہے کہتے تو میرا مذہب کہاں جائے گا جب اس سے کہہ دو کہ تم اس طرح عبادت کرو یا اس طرح نواب پڑھو یا اس معاملات میں سنت کے مطابق کرو تو چڑھ جاتا کہ نہیں میرا مسلک یہ ہے میرا مذہب یہ ہے ہمارے علما یہ کہتے ہیں تو کیا یہ اللہ کے رسول کی محبت ہے نہیں یہ تو جھوٹی محبت ہے سچے محبت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے لیے پیاسا ہوتا ہے جب بھی حدیث صحیح مل جاتی جذت کے انسان فور قبول کرے یہی سنت کی مہب ہے اس کی شکل حیات صورت اس کے سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے آج کل کہتے ہیں میں محب رسول ہے دیکھو نہ چہرے میں کوئی رونق ہے نہ داڑھی ہے نہ موچ ہے بدن لباس دیکھ لو کافروں کی طرح ہے ہاتھ میں سلسلہ ہے چہرے میں پتہ نہیں کیا ہے اور کہتا میں اللہ رسول کے عاشق ہوں یہ تو جھوٹا ہے عاشق وہی ہوگا اللہ عاشق کے لفظ غلط ہے اللہ کے رسول کے محب وہی ہوگا جو اللہ رسول کے رسول کی سنت کے لیے پریشان رہتا ہے تو اگر کوئی انسان سنت کی پابندی کرتا ہے تو وہ مستحق ہوگا دیکھیں اللہ کے رسول کس طرح ہم لوگ کے لیے پریشان ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ سب لوگ جنت میں جائیں حدیث میں آتا ہے یہ حدیث سن لو لمبی ہے اللہ کے رسول حضرت انس کے حدیث ہے حدیث لمبی اللہ کے رسول فرماتے ہیں یعنی دو بار اللہ کا رسول کر چکے پہلے سجدہ کر کر کے لمبی تعریف اللہ کی کر کے تو پھر اس کے اجازت دی کے سفارش کری تیسرے بار اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت انس فرماتے کہتے کہ رسول نے فرمایا پھر میں اپنے رب سے حاضری کی اجازت مانگوں گا یعنی جب لوگ جنت جنتی لوگ چلے جائیں گے جنت میں کافی لوگ جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اللہ کے رسول جنت میں تو مطمئن رہیں گے لیکن پھر بھی جہنمی وہ ان کو یاد کریں گے جو مسلمان لوگ جو ابھی جہنم میں جر رہے ہیں تو اللہ کے رسول کے یہ سوچ کر اللہ کے رسول پھر دوبارہ اللہ کے قریب آئیں گے اور کیا کریں گے اللہ کا رسول ہیں میں اپنے رب سے حاضری کی اجازت مانگوں گا مجھے اجازت دی جائے گی اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے یعنی سجدے کے لیے آئیں گے اور اللہ کی تعریف کہتے ہیں مجھے اپنے حمد الصنا کے وہ کلیمے سکھائیں گے جو اس وقت میں نہیں جانتا ہوں میں اس وقت نہیں جانتا میں ان کلیموں سے ان کی حمد الصنا بیان کروں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا ارشاد ہو گیا یعنی لمبی سجدے کرنے کے بعد اللہ ارشاد فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ بات کہو سنی جائے گی سوال کرو دیے جاؤ گے سفارش کرو مانی جائے گی میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت, میری امت. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہیں گے ہم لوگ کے لیے پریشان رہیں گے پتہ نہیں کون جنت میں جائے گا آپ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے لیکن اللہ رسول وہی بھی ہم لوگ کے لیے پریشان نہیں گے کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائے تو اللہ کے اللہ میرے امت میری امت یعنی جہنم میں کچھ لوگ پڑے ہوئے میرے امت والے ہیں تو اللہ سکھانا ہوا ارشاد کریں گے جاؤ اور جہنم سے ان لوگوں کو نکال لاؤ جن کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے جو کہ دانا دیکھے کہ نہیں بہت ہی چھوٹا ہے یعنی جس کے دل میں ایمان زیادہ نہیں ہے جو کے برابر بہت ہی کم ہے اس کو نکالو اللہ کے رسول بناتے میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا جو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے پھر دوبارہ اللہ تعالی اللہ کے رسول پھر بھی سکون اور قرار نہیں پائیں گے کچھ مدت کے بعد پھر اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور انہیں کلمات سے اللہ تعالیٰ کی محمد و ثنا کروں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا اب ارشاد ہو گئے محمد سر اٹھاؤ بات کہو سنی جائے گی سوال کرو دیے جاؤ گے سفارش کرو قبول کی جائے گی میں کہوں گا اے میرا رب میری امت میری امت, میرے امت دوبارہ اللہ کے رسول کہیں گے ارشاد ہوگا جاؤ اور ان لوگوں کو جہنم سے نکالو جن کے دل میں کیا ہے ذرے کے برابر ذرے کے برابر اور یعنی یہاں یعنی رائے برابر ایمان ہے جو ذرات آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں صورت کبھی کھڑکی کھول لو دیکھو جو ہوا میں اڑتے ہیں یہ ذرات ہیں تو اس لیے ذرے کے برابر اگر کسی کے دل میں ایمان ہو اس کو نکالو میں جاؤں گا اور ایسے ہی کروں گا تیسرے مرتبہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ کے بارگاہ حاصل ہوں گے اور انہیں کلمات ہم سے انہی کلمات ہم سے اللہ تعالی کے حمد ثنا کروں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا ارشاد ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ بات کہو سنی جائے گی سوال کرو دیے جاؤ گے سفارش سفارش کرو قبول کی جائے گی میں عرض کروں گی اے میرے رب میری امت میری امت ارشاد ہوگا جاؤ جہنم سے ان لوگوں کو نکال لاؤ جن کے دل میں رائے کے رائے کے دانے سے بھی کم ہو یعنی ذرات سے بھی اگر کم ایمان ہے کسی کے دل میں تو اس کو بھی نکالو تو اللہ کے رسول ہوگا اللہ کے رسول فرما بہت کم اس سے بھی کم ایمان اگر ذرا کم اس سے بھی ہے تو اس کو نکالو پھر اللہ کے رسول فرما میں ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤں گا اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے تو دیکھیے اللہ کے رسول یعنی یہ مدت کے بعد فورا نہیں کہ ابھی جہنم میں چلے گے نہیں بلکہ جب اللہ چاہیں گے کیونکہ لوگ جتنا قبائر اور مرتک یعنی قبائر کے مرتکب ہوں گے اتنے ہی ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا لیکن بعد میں اللہ کے رسول کچھ مدت کے بعد یاد کریں گے تو اس طرح اللہ کا رسول کریں گے اور اس طرح نکالیں گے کچھ روایت میں آتا ہے کہ جو کے برابر پھر اس کے بعد یہ گیہوں کے برابر پھر اس کے بعد ذرات کے برابر یعنی اللہ سبحان و جہنم سے قبائر وہ جو ارتقاب کرتے ہیں قبائر کو بھی اللہ سبحان و جہنم سے نکالیں گے کس کے سفارش سے انبیاء اور صالحین اور اچھے لوگوں کی سفارش سے اور بتایا گئی اس میں اللہ کے رسول سفارش کریں گے اللہ کے رسول صرف نہیں بلکہ حتیٰ کہ باقی انبیاء بھی کریں گے باقی انبیاء کے بارے میں جیسا کہ آتا کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ صرف دو جگہ ہٹتے ہیں پیچھے ایک قد اس میں ہٹیں گے تقریباً ایک ہی جگہ تقریباً یہ ارض محشر پہ یعنی حساب شروع کرنے کے لیے اسی وقت ہٹیں گے اور کچھ روایات میں تھے جنت داخل کرانے کے لیے لیکن اس کے بعد کیونکہ وہ لوگ بھی جنتی ہیں تو وہ لوگ بھی اپنے قوم کے لیے اپنے قوم کے ساتھ اس طرح کریں گے جس طرح اللہ کا رسول اس طرح کی ہے امید ہے کہ اپنے ہم نبی اپنے قوم کو اگر کچھ لوگ ایمان والے اور کبائر کے مرتکب ہیں تو ان کو نکالیں گے اور کچھ نہ کچھ سفارش کریں گے انبیاء علیہ السلات و اسلام بھی کریں گے اسی طرح فرشتے بھی کریں گے فرشتے بھی کرتے ہیں لیکن کس طرح یہاں کہیں تفصیل نہیں آتا ہے لیکن ثابت ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کے بارے میں وہ لوگ کسی کے لیے سفارش نہیں کرتے اللہ کی جو اللہ سے جس پر اللہ راضی ہوتے تو دلیل کے فرشتے بھی کریں گے اور وہ اسے کی تو فرشتہ ابھی سے کرتے ہیں قرآن کے آئے اب سورہ مومن پڑھ لو پہلی سفح اللہ فرماتے ہیں ربنا جناتی تھی ہوں خود دعا جنت کی دعا کرتے ہیں اور مغفرت کے طلب اور مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں مومنوں کے لیے تو یہ سفارش ہے تو فرشتے بھی کرتے ہیں اور قرآن میں بھی حکم ممکن سماوات اللہ اللہ پرمت فرشتے کے یعنی کوئی سفارش کا یعنی کام نہیں آئے گا اللہ کہ اگر اللہ سبحانہ ہو اجازت دے تو فرشتے بھی کریں گے اور مومن لوگ بھی کریں گے اور مومن کے جو دلیل ہیں اس میں کئی دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کی مومن لوگ بھی انشاءاللہ سفارش کریں گے اور وہ لوگ بھی سوال کریں گے کہ جنتی لوگ جنت جائیں اور مومن لوگ تو ہر جگہ کر سکتے ہیں دنیا میں بھی آپ اللہ سبحانہ و سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و مومنوں کو جنت میں داخل کرے لیکن قیامت کے دن جنتی لوگ ایک مسلمان دوسرے علی کبار کبیرہ گناہوں ہو گناہ کرنے والوں کے لیے سفارش کریں گے یعنی ایک انسان آپ دیکھو گے دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ ہمیشہ اچھے لوگ برے لوگ کے ساتھ اچھائی چاہتے ہیں اگر دنیا میں کبھی سختی کرتے ہیں کبھی ڈانٹ دیتے ہیں کبھی بائیکاٹ کرتے ہیں کیونکہ انسان جب گناہ کرتا تو ضرور دن میں تکلیف ہوتا ہے تو انسان اکثر برے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھے لوگ ہم لوگ کے ساتھ خیر نہیں چاہتے ہیں یا ہم لوگ کے پیچھے لگے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا چاہتے پیچھے سے یا ہم لوگ کی چاہتے ہیں اور یہ لوگ بھی قیامت کے دن بھی اللہ سب عانا سے سفارش کروائیں گے اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ اللہ کے رسول ایک لمبی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ آج تم لوگ اپنے حق کے لیے جتنا تقاضا یا مطالبہ مجھ سے کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ شدید تقاضہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے اس وقت کریں گے جب انہیں اپنے بارے میں اطمینان ہو جائے گا وہ نجات پا گئے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں عرض کریں گے نا اچھے لوگ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں تو اچھے لوگ اتنا ہی ان لوگ کے لیے اتنا ہی پریشان ہوں گے اللہ کا رسول مثال دیتے جیسا کہ انسان اپنے حق دنیا میں طلب کرنے کے لیے پریشان رہتا اس سے زیادہ اچھے لوگ قیامت کے لیے پریشان ہوں گے کس کے لیے کس کے لیے اپنے وہ بھائیوں کے لیے جو لوگ غلط جو جہنم میں چلے گئے اللہ کا رسول فرماتے ہوئے کہ کہیں گے اے ہمارے پرور دگار ہمارے بھائی ہمارے بھائی بھی ہمارے جو ساتھ تھے ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے اور دوسرے نے ایک اعمال کرتے تھے یعنی اے اللہ ان کے معاف کر دے ان کو مغفرت کر اللہ تعالی اشاد فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں دینار برابر ایمان پاؤ اسے اس نکال لاؤ یعنی اللہ کا رسول خود کریں گے اور مومن لوگ بھی اللہ کے اللہ سے انتظار کریں گے کہ اللہ ان کو نکالو تو اللہ مومنوں کو حکم دیں گے کہ جاؤ جہنم میں اور ایسے لوگوں کو نکالو جس کے دل میں دینار یعنی ایک سکے کے برابر ایمان ہو پھر اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گنہگار گار لوگوں کو چہرے جہنم پر حرام کر دیں گے پر جب اہل ایمان وہاں آئیں گے تو دیکھیں گے کہ بعض لوگوں قدموں تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہیں بعض لوگ تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہیں چنانچہ لوگ جس جسے وہ پہچانیں گے انہیں نکال لے جائیں گے یعنی یہی جو آپ اچھے انسان کو اگر کوئی انسان کو نہگار ہے اچھے انسان کو آپ برا سمجھتے ہو یا اس کو لڑائی اس سے لڑائی کرتے ہو یا اس کو دیکھ کر آپ بھاگتے ہو کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کو نصیحت دیتا ہے یہی قیامت کے دن انشاءاللہ آئے گا اور آپ کو جہنم سے نکالے گا یہ اس کے بڑا احسان ہے اس انسان ان سے لوگوں کی عزت دینا چاہیے کیونکہ انسان جو خیر پہنچاتا لوگوں کو یہ قیامت کے دن بھی انشاءاللہ وہ لوگ جن نجات کے ذریعہ بنیں گے ترحال حدیث تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نیک صالح لوگ بھی خوش مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے اور کہاں لے جائیں گے جنت میں لے جائیں گے تو یہ ثابت ہوا کہ مومن لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ سفارش کریں گے جب انبیاء کر لیں گے فرشتے بھی کر لیں گے مومن لوگ کر لیں گے اب کون کرے گا اب کوئی نہیں رہ گئے لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہو پھر کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالنا چاہتے ہیں کس سے نکالیں گے یہ اللہ کے رحمت یہ حدیث پڑھ کے انسان کو یعنی اللہ کے رحمت کی اساتذ جاننا چاہیے اللہ ہم لوگ کبھی جہنم کے آیات یا جہنم کے حدیث پڑھتے ہیں تو شیطان کبھی آ آتا ہے دل میں کہتے دیکھو اللہ کتنا سختی کرتے ہیں اتنا عذاب کیوں دیتے ہیں حالانکہ انسان مستحق ہے لیکن اللہ اپنے رحمت سے کچھ لوگوں کو آخری میں جنت سے نکالیں گے حدیث میں آتا ہے وہ حدیث وہ لمبی ہم نے پڑھی تو طرح مسلمان لوگ کافروں کو نکالیں گے پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں شفاط الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون یعنی اللہ فرمائیں گے کہ اللہ عز فرشتے تو بھی سفارش کر چکے ہیں یعنی جتنا ان لوگوں کو کرنا تھا کر چکے اور انبیاء بھی سفارش کر چکے ہیں مؤمن لوگ بھی سفارش کر چکے ہیں اب کون باقی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فما بکی اور ہمر فیفید قومن خریق اللہ کے رسول رسم فرماتے ہیں کہ اب یعنی مومن لوگ اللہ فرمائیں گے کہ سب فرشتے انبیاء مومن لوگ تو سفارش کر چکے ہیں اب اللہ کی باری ہے دوسرے اللہ فرماتے ہیں اب ارحم الرحمین اللہ کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی اور اللہ کی مٹھی تو بہت ہی عظیم ہے اللہ کی مٹھی بہت ہی عظیم اللہ ایک مٹھی سے کیا ہے مٹھی بھر کر جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی لیکن علماء کہتے ضرور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ مشرک نہیں اگر کوئی مسلمان کوئی بھی نیکی نہیں کرتا ہے اور شرک میں نہیں پڑا یعنی وہ شرک میں و مبتلا نہیں ہوتا ہے تو ضرور آخری چاہے جہنم سے سب سے آخر نکلے گا یعنی جہنم سے نکلے گا لیکن سب سے آخر چاہے نکلے لیکن وہ نکلے گا ضرور اور جس کے دل میں شرک ہے وہ چاہے کتنے بھی نیکی کرتا ہو وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا اور یہ دلیلیں انشاءاللہ بھی ابھی پیش کریں گے اسی لیے جو لوگ شرک کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں درگاہوں میں پتہ نہیں کا ذبح کرتے ہیں طواف کرتے قبروں پر نظر نیاز کرتے ہیں جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے گا کوئی انسان غیر اللہ کے لیے کرتا ہے اگر وہ مرتا ہے تو یہ بابا پیر جو جھوٹے ہیں یہ لوگ کبھی سفارش نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ لوگ نیک صالح نہیں نیک صالح وہ لوگ جو توحید والے ہیں جو لوگ ہمیشہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور نیک ہی کرتے ہیں لیکن کہیں یہ نہیں آتا ہے کہ جو جھوٹے پیر اولیا جو بنتے ہیں ان لوگ بھی سفارش کریں گے وہ لوگ خود ہی پہلے جنت میں جائیں جب خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو دوسروں کو کیا بچائیں گے ان کی دنیا میں امال دیکھو شریر اور بدماش لوگ کیا امال ہے یا ایسے متقیر کے امال نہیں ہوتا متقیر کا امال یہ کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں ہیں کہ صرف اللہ سبحان ہوتا کی عبادت کریں تو یہ بتا گئے یہ چوتھی قسم کی شفاعت شفات الہل الكبار کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے جو جہنم سے ان کو نکالا جائے جنت کے لیے اور اس میں انبیاء کریں گے اولیا اچھے لوگ سال مومن متقی لوگ کریں گے پرشتے بھی کریں گے اور خود ہی اللہ سبحانہ ہو آخری میں کچھ لوگوں کو نکال کے جنت میں داخل کر دیں گے اگرچہ وہ لوگ کوئی نے کی نہیں کیے ہوں گے یعنی توحید کے علاوہ اور کوئی کام وہ لوگ نے کی ہے اور پانچویں قسم یا اس قسم کے دوسرے قسم کیا ہے رفع درجات الجنہ کی جنت میں اب جنت میں کئی درجات ہیں بتایا کہ پچھلے درس میں یا اس سے پہلے کہ جنت میں تو کئی درجات ہیں اللہ کے رسول کم سے کم بتاتے ہیں سو درجات ہیں اب ایک جنتی جب اس کے نیچے یا کہیں بھی درجہ ملتا ہے یا اس کو اس کو جگہ دیا جاتا ہے اب وہ دوسرے اوپر کے درجے میں نہیں چڑھ سکتا ہے انسان وہ ہے نہیں جتنا آپ نے نیکی کی اسی حساب سے کو دیا جائے گا اگر کوئی زیادہ نیکی کرتا ہے انبیاء صالحین بہت ہی اچھے ہوتے ہیں تو وہ فردوس پائیں گے اور جو کم کرتا ہے وہ کم پائے گا کچھ لوگ جنت کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے اور بتایا گیا کہ نچلے حصے والے اوپر والے حصے کے طرح کس طرح دیکھیں گے جس طرح ہم لوگ ستارے اور یہ تارے دیکھتے ہیں آسمان میں اتنے ہی اوپر نیچے ہوں گے لیکن کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالی کچھ لوگوں کو یعنی اوپر کر سکتے ہیں کچھ اعمال کی وجہ سے ایک یہ ہے کہ اگر اس کے لیے اگر انسان خود دعا کرتا ہے دنیا میں یا کوئی نیک سال اس کے لیے دعا کرتا ہے یا کوئی اس کے جنازے میں حاضر ہوتے توحید والے اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے درجات اونچی ہو سکتی ہے یعنی اگر انسان مرنے کے وقت نیکی کرتا ہے کم کرتا ہے تو اللہ ہو سکتا ہے اپنے تقدیر میں لکھ دی کہ یہ بندہ اس درجے میں پائے گا جو سب سے نچلے حصہ ہے لیکن چونکہ مرنے کے بعد دعا کرنے والے زیادہ ہوں کے لیے جو توحید والے دعا کرتے ہیں زیادہ ان کے لیے اور یا خود وہ دعا کے یعنی دعا کر کر کے مرا یا قیامت کی کسی وجہ سے اللہ اس کو اونچی درجات دے سکتے ہیں اور اس کے کئی درجہ اسباب ہے جس کئی دلیل کا حدیث میں آتا ہے کہ ابو سلمہ, ام سلمہ فرماتی ام سلمہ جو حضرت ابو سلمہ کے بیوی شروع میں پہلے تھی ابو سلمہ جب شہید ہوئے تو اللہ کے رسول حسن کے پاس آئے اور کہنے لگے تم لوگ اس کے لیے یعنی اتنا چیخو مت نہ اس کے بدوا دو یعنی پریشانی میں بدوا مت دو بلکہ تم لوگ صبر کرو پھر اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ابو سلمت کے لیے دعا کی لمبی دعا پھر کہا اللہ مغفل ابی سلم اور محدین کہ اللہ اس کے لیے مغفرت کر اور اس کے درجات یعنی جنت میں درجات اونچی کر یہاں تک کہ مہدیین کے درجہ مل جائے اور مہدیین کے درجہ یعنی تقریباً فردوس اعلیٰ تقریباً لوگ کا درجہ ہے اللہ کے رسول نے دعا کی تو علما کہتے یہ دلیل ہے کہ انسان جنت میں درجات انسان کے بلند اللہ کر سکتے ہیں مرنے کے بعد حالانکہ مرنے کے بعد کوئی بڑھنا نہیں چاہیے لیکن اللہ کر سکتے ہیں کیونکہ انسان مستحق ہوتا ہے اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان یعنی انسان جب جنت میں جائے گا تو اللہ سلحان و تعالی اس اونچی درجات دیں گے وہ پوچھے گا کہ اللہ ہمیں اتنے اونچی درجات کیوں دی گئی ہے اللہ فرمائے کہ استغفار ولط ہی قلت کہ تمہارے ولد تمہارے اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے یعنی تمہارے لیے طلب کرنے کی وجہ سے تمہیں اونچی درجات دی جاتی ہے یعنی اگر آپ اپنے والدین یا کسی میت کی درجات اونچی کرنا چاہتے ہو تم خود اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کے درجات اونچی کرو اس کے مغفرت کرو آپ دعا کرو تو قیامت کے دن جب جنت میں آئے گا خود ہی تعجب کرے گا میں نے اتنے نیکی نہیں کی ہے لیکن اللہ خود جواب دیں گے کہ تمہارے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے پیچھے سے جو لوگ دعا کیے اسی کی وجہ سے تمہاری درجات اونچی ہوئے اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما من مسلم یموت کہ اگر کوئی بندہ مرتا ہے اور اس کی جنازے میں چالیس آدمی حاضر ہوتے ہیں اور لا شری کن اب یعنی جو جنازے میں شامل ہوتے وہ لوگ نہیں جو شرک اور قبر پجاری لوگ ہوتے ہیں بلکہ جو موحد لوگ ہیں خالص توحید کرنے والے صرف اللہ کو ماننے والے اگر یہ لوگ حاضر ہوتے اس جنازے میں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پر رسول فرماتے تو اس کے لیے سفارش کی جائے گی تو اس لیے انسان جب مرتا ہے وہ سے لوگ کہتے میرے کیا دخل مرنے بہت سے لوگ سے کہ آپ مرو گے تو یہ اچھے لوگ آپ کے جنازے میں نہیں آئیں گے کہتے مرنے کے بعد تھوڑی میں دیکھنے آؤں گا آئے یا نہ آئے نہیں آنے, آنے دو انہوں کو آنا چاہیے کیونکہ اگر اچھے لوگ آپ کے لیے گواہی دیں گے جھوٹی گواہی نہیں دینا چاہیے کہاں وہ اپنے ایک سالے تھا اگر فاصل تھا تو جان دعا کرے لیکن اگر انسان دعا دل سے کرتا ہے اور چالیس لوگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر وہ بندہ مشرک نہیں ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ سبحان و تعالی سفارش کریں گے اور اسی طرح اس میں ایک دلیل یہ ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے قرآن کی آیت ہے ولدین آمن وہ تباہم ضروریت بھی الحقنا الحق نابی ضروریت اس کے معنی ابن عباس فرماتے ہیں ان اللہ ضروریت المکمن دراج وہ انکان اردو نہ ہوں فل عمل اللہ تعالیٰ ایمان کی اولادوں کے درجات بدن فرما دیں گے خواہ ان کے امان ان درجات والے نہ ہی ہوں یعنی بتائی گئی تقریبا جنت کے مسائل پہ کہ کبھی کبھار یہ ہوتا بیوی آپس میں دنیا میں محبت کرتے ہیں اولاد اور باپ میں تعلقات اچھی ہوتی ہے اور سب جنتی ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھو گے کہ باپ کی نیکی زیادہ ہے بچوں سے یا بچوں کی نیکی والدین سے زیادہ ہے تو اللہ کے عدل کے کی تقاضا کیا ہے کہ کوئی اوپر رہے جنت میں کوئی نیچے رہے ساتھ میں نہ رہے کیونکہ ہر ایک اپنے نیکی کے بدلے میں تو اللہ کیا کریں گے تاکہ سب خوش رہیں سب کو نیچے نہیں کریں گے بلکہ سب کو اللہ سبحانہ و تعالی اوپر کریں گے یعنی اگر آپ اتنا نیک صالح نہیں ہو لیکن آپ کے بیٹا متقیب پرہیزگار ہے تو اللہ بیٹے کی خاطر اگر آپ دونوں کو جنت میں داخل کریں تو بیٹے کی خاطر آپ کو درج... آپ کی درجات اونچی کر دیں گے الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے خاطر بچے کی درجات اونچے کر دیں بیوی کے خاطر اگر شوہر نیچے تو اس کو اونچے کریں گے تو یہ بھی سفارش ایک مسلمان دوسرے کے لیے کرتا ہے جو جنت ہی میں رہیں گے لیکن درجات بلند کرنے کے لیے اگر کسی کو نہیں سمجھ میں بعد میں کے پوچھ لی یہ تقریباً پانچواں قسم ہے چھٹا قسم ہے اور آخری دو قسم یہ اعمال کے بارے میں بتا کہ کچ, کچھ کچھ سفارش, سفارش جو خاص اللہ کے رسول کے لیے اس میں تین ذکر کیا گیا اور کچھ جو عام لوگوں کے لیے اس میں دو ذکر کیا گیا اب تیسرا یہ ہے اعمال صالحہ سفارش کریں گے اور یہ دو قسم ہیں ایک اعمال صالحہ خود بخود کرتی ہے یعنی خود بخود اعمال صالحہ یہ نیکی اگر آپ کرو گے تو قیامت کے دن یہ کسی انسان کی شکل میں یا کسی کے شکل میں حاضر ہوں گے اور آپ کے حق میں سفارش کریں گے اس میں خاص کر کئی دو تین چیز کے بارے میں آتا ہے ایک قرآن ہے قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول الفرمات اقرا القرآن فعنہ ہوئی عتیشا فی الحاب ہی قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے کی دن یہ قرآن آئے گا اور سفارش کریں گے اپنے یعنی اپنے پڑھنے والوں کے یعنی جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کے حق میں سفارش کریں گے اور حدیث مسلم میں حدیث صحیح ہے تو قرآن بھی قیامت کے دن آئے گا آپ کے لیے سفارش کرے گا کب اگر آپ قرآن کے پورے حقوق ادا کرو گے لیکن اگر کوئی صرف پڑھتا ہے اور اسی کی مخالفت کرتا تو وہ اہل قرآن والے نہیں ہوا جیسا کہ دیکھتے ہیں آج کل جو قبر میں جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں وہ لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں صحیح کہ نہیں لیکن کیا فائدہ کہ انسان یہ پڑھتا قرآن میں کہ اللہ کے علاوہ کسی ارے کر ابود کرے ہی سے ہم گے اللہ سے یہی کہتا قرآن میں اور آ کے کسی خواجہ یا کسی چستی یا کسی پیر سے آ کے مدد مانگتا ہے تو یہ قرآن کی مخالفت کی یہ قرآن والے نہیں ہیں ایسے قرآن پڑھنا غلط ہے بلکہ یہ قرآن اس کے خلاف حجت دے گا تو اس لیے کب ہوگا اگر آپ صحیح سے پڑھتے ہو اسی کے مطابق عمل کرتے ہو تو یہ قرآن انشاءاللہ سفارش کرے گا اور خاص کر خوش صورتوں کے متعلق بھی آتا ہے حدیث ماتا کے ملک ہے ایک قرآن میں ایسی صورت ہے جو 30 آئے تھے اپنے صاحب نے پڑھنے والوں کے لیے وہ سفارش کرے گی وہ سورے ملک ہے تو قیامت کے بھی سورے ملک ہے ان آپ کے لیے سفارش کریں گے کچھ شروعات میں آتا ہے خود بقرہ اور آل عمران بھی قیامت کے دن چڑیے کی شکل میں یا ایک جھنڈ یعنی ایک جماعت کی شکل میں آئیں گے یا بادل کی شکل میں آئیں گے اور اس مسلمان کو پڑھنے والے کے سر پہ آئیں گے اور اللہ کے حق میں اللہ کے سامنے سفارش کریں گے تو قرآن پڑھو قیامت قرآن ان سفارش کرے گا اسی طرح روزہ بھی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن سفارش کریں گے قرآن کیا کہتا ہے روزہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے اس کو دن میں شہوات سے محروم رکھا ہے اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو سونے سے منع کیا ہے یعنی اس کو رات میں وہ میرے قرآن کی وجہ سے وہ سوتا کم تھا وہ جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو دونوں سفارش کریں گے تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہو تو نیکی کرو یہ دونوں ان کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں اللہ سہاد کروا سکتے ہیں اور آپ کے حق میں سفارش کریں گے اور ان انسان کو نجات ملے گی یہ تقریباً کون سے قسم چھٹا سادو قسم جو کچھ اعمال ہے جو خود بخود سفارش نہیں کریں گے لیکن سفارش کے سبب بن سکتے ہیں سفارش کے سبب یہ بن سکتے ہیں اور اس کے الگ سوال یہ کہیں گے اسی کے متعلق کہ کون سے وہ اعمال ہے جس کے وجہ سے انسان اللہ کے رسول اصن کے سفارش کے مستحق ہوتا ہے یہ کون سے امال ہے جس کے وجہ سے انسان سفارش کے مستحق ہوتا ہے یا دوسروں کے حق میں سفارش کرتا ہے سب سے پہلے اس میں عمل یہ ہے توحید اور سب سے عمل اہم یہی ہے اس میں دیکھیے توحید کے علاوہ معاہد کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کرے گا نہ اس کے جائے گا کبھی مشرک شرک کرنے والے وہ لوگ نہ خود کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے نہ ان کے لیے کیا جائے گا کوئی کہے گا بھئی کہاں سے تم دلیل لے کر آئے قرآن میں اور حدیث میں تم بہت ساری دلیلیں ایک حدیث میں اللہ اللہ قرآن کیا آئے ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ من اذن له اللہ الرحمان بھائی اللہ سحاد یہاں فرماتے ہیں ولادین جو لوگ جس کی شرک کیا جاتا ہے بابا پیر جو جھوٹے ہوتے ہیں جو لوگ نیک سالے کے شکل میں بنتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے کہ آؤ میرے درگاہ میں آؤ میرے میرے نزدیک آؤ کچھ حادثت پوری کروانا تم اس سے کراؤ میں تمہارے واسطہ میں تمہارے کچھ کرا سکتا ہوں یہ جو جھوٹے ہیں اللہ پرمات <تصفيق> والے <الَّذِينَ> <دُونَ> کہ جو اللہ سبحانہ ہو کے علاوہ کو پکارتے ہیں وہ لوگ کبھی سفارش کے مالک کبھی نہیں ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ کبھی سفارش کے مالک نہیں ہوں گے تو کیسے اپنے لیے کریں گے وہ نہ اپنے لیے کر سکتے ہیں نا دوسروں کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرماتے حضرت ابو حرا ایک بار اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ آپ کی شفات کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو اللہ کے رسول نے کہا ہے ابو حریرہ مجھے یقین تھا کہ آپ کے علاوہ کوئی اس کے علاوہ یعنی آپ کے علاوہ کوئی یہ سوال نہیں کرے گا کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ کے اندر جذبہ ہے شوق علم حاصل کرنے کے یعنی مطلب یہی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اسعد اللہ من قال لا آتی ہے ملکیاما منق اخالصل بھی او سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ میرے شفاعت کے حقدار ہے اور خوش نصیب ہے وہ لوگ وہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے کس طرح لا الہ اللہ تو خبر پرس بھی پڑھتے ہیں جو لوگ حضرت حسین کی عبادت کرتے وہ بھی پڑھتے لیکن شرط کیا اللہ کر سننے کا خالصا من قلب کہ خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے اور خلوص کے مطلب شروع میں پہلے درس میں جب یہ تفصیر کے درس درد عقیدے کے درس شروع ہوا تو سب سے پہلے درس میں ذکر کیا خالص کے مطلب یہ یعنی صرف اللہ کو پکارتا ہے اللہ کے ساتھ نہ کسی پیر نہ کسی ولی نہ کسی نبی نہ کسی درخت نہ کسی کو پکارتا ہے یہی خالص ہے تو اشد اللہ جو پڑھتا ہے خالص خلوص کے ساتھ وہی یہ کیا سفارش کے مستحق ہے اور دوسری حدیث میں ابو حرینا کی بھی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتباعتعوتی شفاعت امت یہ یوم کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خاص دعا دی ہے کہ آپ دعا کرو قبول کی جائے گی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمام انبیاء وہ دعا دنیا میں کر کے ختم کر دیے اور میں نے یہ دعا بچا کے رکھا قیامت کے دن میں کروں گا وہ کیا ہے اختبعت شفا آتن کہ میں اس کو شفاعت کے طور پر میں وہ دعا کروں گا یعنی دنیا میں وہ دعا میں نے نہیں طلب کی میں نے اللہ سے کہا کہ قیامت کے دن یعنی میں طلب کروں گا اور کون سی چیز ہے یہ اپنے امت کے لیے میں سفارش کروں گا پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں قبل کہ اس کو ملے گا قیامت یعنی قیامت کے دن اسی کو صرف ملے گا جو اللہ سبحانہ ہو تعالی سے ملتا ہے اور کچھ بھی شرک نہیں کرتا ہے تو اس لیے جو شرک کرتا ہے اور حدیث بخاری مسلم میں ہے جو شرک کرتا ہے وہ کیا ہے وہ مستحق نہیں ہے نہ وہ جنت جانے کے مستحق ہے نہ اس کے لیے سفارش کیا جائے گا نہ وہ کبھی بچ سکتا ہے آپ سوچئے جب انبیاء قیامت کے دن سفارش اگر جہنمین لوگ کے لیے کریں گے تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا تو باقی لوگ کیا ہے جیسا کہ حدیث حضرت ابراہیم کے جو حدیث ہے جو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں حضرت ابو حرا سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا حضرت ابراہیم قیامت کے دن اپنے باپ آذر کو اس حال میں دیکھیں گے کہ اس کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار جمع ہوگا ابو حضرت ابراہیم کے والد آذر تھے اور مشرک تھے کفر کے حالت میں مرے حالانکہ باپ ہے تو ال حضرت ابراہیم اس کو کس طرح دیکھیں گے دیکھیں گے کہ ان کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار جمع ہوگا تو حضرت ابراہیم کہیں گے تکلیف پہ دیکھیں گے کہیں گے کہ میں نے تم کو دنیا میں یعنی کتنا سمجھا تم کو کتنا سمجھا کہ تم میری نافرمانی مت کرو بے جو تم کو دعوت دیتا ہوں تو اس پر ایمان لے آؤ تو اس وقت آذر کیا کہے گا آخرت میں اچھا آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا اب جب ٹائم نکل گئے تو کہنے لگے تو کیا فائدہ ہے تو حضرت ابراہیم یہ سن کر خوش ہوتے ہیں اور فورآٓ اللہ کے حاضر اللہ کے سامنے حاضر ہوتے کہتے ہیں کہ میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے روز رسوا نہیں کرے گا لیکن اس سے زیادہ رسوا کی کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے یعنی میں جنت میں ہوں میرا باپ محروم رہے تو اس سے زیادہ رسوا کیا ہے یہی سب سے رسواکن کن بات ہے تو اللہ فرمائیں گے میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی یعنی ابراہیم یہ میرا پر نظام ہے سبھی اگر کتنا بھی سفارش کرے لیکن اللہ قبول نہیں کریں گے کیونکہ مشرق کافر جاننا ہی جائے گا تو اس لیے نہیں بدل سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابراہیم کچھ دیر بات کریں گے پھر کہیں گے ابراہیم تم نیچے دیکھو ابراہیم تمہارے دونوں پاؤں کے نیچے کیا ہے حضرت ابراہیم دیکھیں گے کہ غلازت ملت پت ایک بجو ہے جسے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ بخاری کے لیے یہی ان کے والد اس کو کسی حیوان کی شکل بنایا جاتا ہے موزی حیوان بجو جو اس جانور ہوتا ہے اس کی شکل بہت ہی خراب ہے اس کو کھینچ کھا کے جہنم میں اور اس کا پورا خون بہرا اس کو کھینچ کے جہنم میں لے جایا جائے, جائے گا اس کو پہچاننے کے کیے میرا والد ہے یعنی وہ اس کو ابھی بات پوری نہیں ہوئی اسی سے پہلے اللہ فخان ہو تعالیٰ فورت جہنم میں پھینک دیں گے ابو طالب کے صرف تخفیف کیا گیا ہے اور باقی کسی کے عذاب میں تخفیف نہیں کیا گیا ہے تو اس لیے جہنمی جو جہنم میں جاتا ہے کرنے والا کفر کرنے والا اگر پوری دنیا جمع ہو جائے اس کے لیے سفارش کرے کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے اگر کوئی بچنے کے لائق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ابو طالب کو بچنا چاہیے لیکن جب ابو تعلیم نہیں بچ پائے تو باقی لوگ کوم بچے گا اس لیے انسان اپنے توحید پر رہے اور کبھی شرک نہ کرے تو اس سے سب سے پہلے کام جو اللہ کے رسول وسلم کی سفارش کے مستحق ہے وہ سب سے پہلے کام توحید ہے توحید پر رہو انسان روز باللہ کبھی غلطی ہو جاتی کبھی مسلمان نماز ایک دو نماز کے وقت ضائع کر دیتا ہے کبھی انسان کوئی بھول چوک میں کر لیتا ہے کبھی سود کھا لیتا ہے کہ نہیں کہتے کہ کرو دیکھیے کہیں گے کبھی انسان پڑ جاتا ہے تو استقوار کرے توبہ کرے لیکن شرک میں غلطی سے بھی نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ جو شرک کے حالت میں مرتا ہو اس کے لیے کبھی نجات نہیں ہوگی دوسرے کام جس کی وجہ سے انسان اللہ کے رسول کی شفاعت کے مستحق ہے کہ انسان اذان کے بعد یہ پڑھے اللہ مربا دعوت و سلاۃ القائم عط محمد الفضیلہ الذي محمود اگر کوئی اللہ کے رسول کی شفا چاہتا ہے تو توحید کے ساتھ یہ زیادہ خوب پڑھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس شخص نے ازان سن کر یہ وسلم کو وسیلہ بزرگی اور مطام مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو قیامت کے دن اس کی سفارش سفارش کرنا میرے ذمہ ہوگی تو اس لیے آپ یہ خوب اذان کے بعد پڑھو اکثر لوگ بتایا گئے پچھلے درسوں میں کہ لو سنت چھوڑ کے بدات میں آ نماز سے اذان سے پہلے اللہ کے رسول پر درود بھیجیں گے حالانکہ ثابت نہیں ہے اذان کے بعد ہی بھیجنا ہے اونی چومیں گے حالانکہ ثابت نہیں ہے انسان یہی اللہ کے رسول پر درود بھیجے پھر اللہم رب عمر ابھی یہ دعا پڑھے دل سے تو قیامت کے دن انشاءاللہ جب جاؤ گے تو آپ کو یہ روپ ملے گی تیسری یہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو پائے گا اللہ کے رسول پر کثرت سے درود بھیجے درود بھیجنا چاہیے ہم لوگ کے تو مشہور ہے کہ وہ لوگ تو درود نہیں بھیجتے ہیں روکتے ہیں درود سے حالانکہ جھوٹے ہیں ہم لوگ روکتے ہیں کس چیز سے کہ اگر بنا کوئی وقت ہے اس کو مخصوص کرنا اور فضیلت بتانا یہ کہیں گے مکرو یہ غلط ہے یہ اس کے درس میں سابق ہوا لیکن جس میں اللہ کا رسول حکم کی ہے کہ کرو تو اس میں زیادہ کرنا چاہیے یہ عام آپ خوب کرو خاص کر جمعے کے دن میں اور جمعے کی رات میں اللہ کا رسول فرماتی منصل علیہ وہی نئی عشرن ادرکت ہو شفاطی عمل قیامہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے دس مرتبہ صبح دس مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا اس روز قیامت کی م... قیامت میری سفارش قیامت میں میری سفارش حاصل ہوگا یہ حدیث صحیح ہے نے اس کو صحیح قرار دی ہے اسی طرح یہ انسان مدینہ میں اگر کوئی رہتا ہے آج کل لوگ کہتے کہ ہم مدینہ جائیں گے وہیں مریں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے لیے وہ لوگ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی قبر کے لئے حالانکہ بتایا گیا اشاء اللہ یہی مولد نبوے کے بارے میں ایک دو درس کے بعد ان ذکر کریں گے تو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے کہ غلط ہے تو اس لیے اللہ کے رسول صاحب مدینہ میں اگر کوئی رہتا ہے اور مدینہ میں جو تکلیف مشقت ہوتی ہے صاحب صبر کرتا اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ کے رسول اس کے لیے سفارش کریں گے کیا دلیل ہے حضرت ابن عمر کی روایت ہے منصبہ شفیع اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے مدینے میں یعنی قیام کے دوران آنے والی مشکلات و مسائل پر صبر کیا اور وہ کچھ روایت میں تک اسی میں اس کے انتقال ہوتا ہے قیامت کے روز میں اس کے اس کی گواہی دوں گا یا فرمایا کہ اس کے لیے سفارش کروں گا یہ مسلم کی روایت پچھلی انسان جو مدینے میں رہ سکتا جائے اور وہیں صبر کرے کمائے کھائے اور اللہ کی عبادت کرے علم حاصل کرے تو اس کی بڑی فضیلت ہے اگر کوئی اگر کوئی نہیں, سک, نہیں جا سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ضرور نہیں کہ انسان جائے اس کے اور بہت, بہت, بہت سارے اسباب ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشا... اللہ کے رسول کی گواہی پا سکتا ہے اسی طرح کچھ عمل جو خیر ہے جس کی وجہ سے انسان سفارش دوسروں کے کرتا ہے کیا ہے کہ انسان اگر شہادت پاتا ہے شہید ہوتا ہے جنگ میں اور صحیح طریقے سے شہید ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے اللہ کے رسول فرماتے شہید کو جب شہید مرتا ہے تو اس کی 6 چھ اچھائیاں اس کو مل جاتی ہیں اس میں سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو بہتر عین میں سے عورتیں ملتی ہیں اور کتنا اور اپنے گھر میں ستر لوگ کے حق میں وہ سفارش کر سکتا ہے سفارش ستر لوگ مطلب جو ستر لوگ یہاں منا جو موحد ہے اگر وہ گنہ ہیں یا غلط کام کرتے ہیں یا جنت میں کم رتبے میں ہیں تو ہو سکتے یہ شہید ان کے لیے سفارش کے تو ستر لوگ تو اس لیے یہ شہید کے فضیلت ہے اسی طرح اگر کوئی انسان صبح اور انسان اگر روز جہنم سے پناہ مانگتا ہے اور جنت کے سوال کرتا ہے تو اس کے لیے برکت ہے اور یہ سفارش ہوگی حدیث میں آتا ہے انس المالک حدیث سأل اللہ الجنہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھی مرتبہ جنت مانگے جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما اور جو شخص تھی مرتبہ آگ سے پناہ مانگے آگ کہتی ہے یا اللہ اسے آگ سے بچا لے لیکن یہ شرط یہ کہ انسان توحید پر رہے اور نیکی کرے نہ کسان کے اللہ ہمیں جنت میں دور کر دو انسان وہی جا کے فوراً جہنمی لو کے عمل کرے جہد سے بڑا مانگتا تو آپ کوشش کرو دور ہٹنے کے لیکن انسان خود ہی کودتا ہے جہنم کہتا ہمیں اللہ بچا دو یہ تو لوگوں کے لیے نہیں ہے آخری ایک دو مسئلہ ہے اگر وقت زیادہ ہوگی کیا آخری آپ لوگ تھوڑا اور پانچ منٹ صبر کرو اسی طرح ایک کام سے بچنا چاہیے زیادہ لعنت کرنے سے انسان قیامت کی دن سبھی سفارش نہیں کر سکتا ہے آج کل بہت سے لوگ ہر چیز ملعون لعنت گالی گلوچ دیتے ہیں یہ لوگ قیامت کے دن کبھی سفارش نہیں کر سکتے ہیں. کیا دلیل ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابود کے حدیث سے ان اللعانین یعنی جو زیادہ لعنت کرتے ہیں لا وَلَا شفعاء شاول قیام کہ قیامت کے دن نہ شفیع ہوتے ہیں نہ گواہ بنتے ہیں اس لیے مت دو اگر جی کافر کے حق میں کوئی انسان کسی کافر لعنت اللہ اللہ اس پر لعنت کرے آپ کیوں لانت بھیجتے ہو نہیں ضرورت نہیں ہے اگر وہ لال ملون ہے تو اللہ اس کو لانت اللہ اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے ہم کیوں ہم اپنے زبان خراب کریں اللہ کی کبھی کبھار انسان شیطان اور کچھ لوگوں کر سکتا ہے لیکن عادت بنائیں ہر چیز میں لعنت ہر چیز میں یا حتیٰ کہ کچھ اپنے مسلمانوں کو لعنت کرنا اپنی چیزوں کو بھی لانت کرنا یہ غلط ہے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں اللہ کا رسول فرمت ہے اس سے لوگ کبھی قیامت کے دن گواہی نہیں دے پائیں گے آخری مسئلہ یہ ہے کہ شروع تو شفا کہ سفارش اور شفات صحیح سفارش کے لیے کیا شروط ہے یعنی قیامت کے کی دن کیا کوئی بھی آ سکتا ہے سفارش کرنے کے لیے اللہ کے رسول جب چاہیں گے تو کر سکتے نہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس لیے اللہ فرماتے ہیں کل اللہ ہی آپ کہہ دیجئے کہ تمام قسم کی شفاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں اور علماء نے ذکر کی کہ شفات کی تقریباً دو شروط اہم ہے اور کچھ علماء دو کے ساتھ ایک اور مزید بڑھاتے ہیں اور کچھ لوگ چار کہتے ہیں دو جو اہم شرط ہے اذن اللہ لشافع کہ اللہ سبحانہ و جو شفاعت کرتا ہے جو سفارش کرتا ہے اللہ اس سے یعنی اللہ اس کو اجازت دے اللہ کے رسول اللہ قرآن کے عاتمند اللہ نے کہ کون وہ جو اللہ کے اللہ کے حضور میں سفارش کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں اس اور میں ہے مامی شفیع نے کوئی شفی نہیں شفا نہیں کر سکتا اللہ کے اللہ کی اجازت کے بعد اور جو حدیث جو ذکر کیا گیا کہ اللہ کا رسول سفارش کرنے سے پہلے کیا کرتے تھے تھوڑی آ کے کہیں گے ہاں میں سفارش کروں گا اللہ کر دو ختم معاملہ نہیں اللہ کے رسول آ کے اتنا لمبی لمبی اتنا بہت دیر تک سجدہ کریں گے اللہ کی خوب تعریف کریں گے پھر اس کے بعد اللہ جب اجازت دیں گے تو اللہ کا رسول سوال کریں گے صحیح کہ نہیں تو پہلا شرط یہ ہے کہ علما کہتے اللہ علشاف ہے کہ اللہ اجازت دے کہ شفاعت کرے آج کل بابا پیر جو قبروں پہ کہتے ہم کریں گے چاہے کسی کتنا بھی اچھا نام رکھتے ہیں یا ہم لوگ جیسا کہ عقیدہ کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلا نے ہم لوگ کے حق میں کریں گے کہ آپ کو کیا پتا کہ اللہ ان کو اجازت دیں گے کہ نہیں دیں گے اسی لیے آپ کے پاس کوئی ارے سپورٹ یعنی کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کہہ سکتے ہیں لیکن اور باقی لوگ چاہے کتنے بھی صالح ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں اور دوسرے شرط یہ ہیں رد اللہ ہو اللہ ہی ان مشہور یعنی اللہ سبحانہ و پہلے شرط بتائے گا کہ اللہ سبحانہ و جو شفات کرتا ہے اس پر راضی رہے یعنی اس پر راضی رہے کہ وہ شفات کرے یہ شرط پہلے شرط ہے. کہ اللہ اس سے راضی رہے کہ شفاعت کرو جب تک اللہ راضی نہیں رہیں گے تب تک نہیں کریں گے دوسرا شرط یہ ہے ریب اللہ شاف کہ جو سفارش کرتا ہے اللہ سبحانہ و اس سے خوش رہے اگر اللہ سبحانہ و کسی بندے پر ناراض ہے تو کبھی وہ سفارش نہیں کر سکتا ہے اور معروف ہے کہ اللہ سبحانہ و کس پر خوش ہوں گے توحید والے ایمان والے جو مکمل اسلام ایمان لانے والے ہیں لیکن جو گنہگار ہوتے ہیں لوگ کو دھوکہ دیتے ہیں جو لوگ کو شرک کی طرف ان لوگ کو بھارتے ہیں یہ لوگ کبھی اللہ سلحان سے لوگ پر راضی نہیں ہوں گے اس لیے وہ سفارش نہیں کر سکتے ہیں اور تیسرا شرط یہ ہے رید اللہ عن المشفوع اللہ جس کے لیے سفارش کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی اللہ اس پر راضی رہے یعنی اگر انسان اللہ اللہ بتائے گا کہ قرآن میں کس کے لیے اللہ سبحانہ اور تعالیٰ کہیں گے کس کے لیے سفارش کیا جائے گا جیسا کہ مومن انسان جو شرک نہیں کرتا ہے اگر اگر کے جہنم میں ہے تو اللہ اس پر اگر راضی جب ہوں گے تو پھر اللہ کے رسول کی اجازت دی جائے گی کہ آپ یا کوئی نیک صاحب کوئی نیک انسان اس کو اجازت دی جائے گی کہ جا کے طلاح کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے آپ سفارش کرو تو اس لیے تین شب بتایا گیا ہے کہ جو سفارش کرتا اللہ اس پر راضی رہے دوسرا شرط جس کے لیے سفارش کیا جاتا ہے اس پر بھی اللہ راضی رہے اور یہ دو اہم شرط ہے تیسرا شرط کچھ علماء کہتے ہیں اور یہ بھی مزمر یا اس کو الگ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت ملے تر سفارش کیا جائے گا اور کچھ علماء چوتھی شرط اضافہ کرتے ہیں کہ انسان توحید والا ہو اور یہ ذکر کرے یا نہ کرے تو معروف ہے کیونکہ باقی حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے تو یہ بھی شرط ہے کہ اگر انسان توحید والا تو اس کے لیے سفارش کرے کیا جائے گا اور توحید والے ہی سفارش کرے گا اور جو مشرک ہوتا ہے وہ کبھی نہ اپنے لیے کر سکتا ہے نہ دوسروں کے لیے کر سکتا ہے نہ اس کے لیے کیا جائے گا اس لیے ہمیشہ انسان شرک سے بچے یہ تقریبا شفاعت کے اہم مسائل ہے اور اسی کے متعلق اہم باتیں کی گئی ہے تو اس لیے اس خلاصہ یہ ہوا کہ سفارش بتا کے کہ قسم ہے جمالی طور پر ایک اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے اور ایک تمام اللہ کے رسول اور تمام انبیاء اور فرشتوں کے لیے ہیں اور تیسرا بتایا گیا کہ اعمال کریں گے یہ مجمل طریقہ بتایا گیا اور جو تفصیل ہے یہ ہے کہ پہلے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صفا اغما کریں گے ارض محشر میں تاکہ حساب کتاب کیا جائے گا اور یہ خاص اللہ کے رسول کے لیے دوسرا یہ ہے کہ تاکہ لوگ جنت میں جائیں یہ بھی اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے اور یہ تیسرا کہ اگر ابو طالب کے لیے کیا جائے اور جو لوگ جہنم میں ہیں اور کے عذاب تخفیف کرنے کے لیے خاص کر ابو طالب کے لیے یہ اللہ کے رسول شاسنم صرف ابو طالب کے لیے کریں گے اور نمبر 4 ذکر کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہے تو لوگ جہنم میں جاتے ہیں ان کے لیے سفارش کیا جائے گا اور نمبر پانچ یہ ہے کہ جنت میں جو نچلے درجات میں ہوتے ہیں تو سفارش کیا کرنے سے وہ لوگ اونچی درجات میں چڑھ جائیں گے اور پانچویں چھٹی یہ ہے کہ کچھ نیکیاں ایسے ہیں جو خود بخود کرتی ہیں اور چھٹا جو بتایا گیا کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ کے رسول وسلم کی سفارش کے مستحق ہے تو لوگ سفارش کے یعنی اس سبب اگر انسان وہ کرتا ہے تو یہ انسان اللہ کے رسول وسلم کی سفارش کے مستحق بنتا ہے اور اس کے بعد یہ شفاعت کی شروع ذکر کی کیا گیا ہے اللہ سے دعا کے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ہم لوگوں کے حق میں بھی اللہ کے رسول سفارش کریں اور ہم لوگ اللہ کے رسول کی سفارش سے اور تمام انبیاء کی سفارش سے ہم لوگوں کو محروم نہ کریں اور ہم لوگوں کو جنت نصیب فرمائیں وصل اللہ علیہ محمد وصحب اجمعین